سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کہ انہم اعجاز نخل خواویہ اللہ نے اسے ان پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن کے لیے مسلط کر دیا تھا آپ انہیں اس آندھی میں اس طرح پچھڑے دیکھتے کہ جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر سات راتوں اور آٹھ دنوں کے لیے مسلط کر دیا تھا جو مسلسل چلتی رہی اور ان کو بےخوبن سے ختم کرتی رہی چنانچہ ان کی لاشوں کے اس طرح ڈھیر لگ گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں جیسا کہ صورت القمر آیت بیس میں آیا ہے کہ انہم عجاز نخلم من قائر گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے اس قوم کو ختم کر دیا ان کا ایک فرد بھی باقی نہ رہا دنیا سے ان کی نسل مٹ گئی یہ بن سلام کہتے ہیں کلمہ الخاویہ میں اشارہ ہے کہ ان کے اجسام روحوں سے اس طرح خالی تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت ہوتے ہیں